تب میرے گھر آیا تھا میں ایک سپنا دیکھ رہا تھا تیرے بالوں کی خوشبو سے سارا آنگن مہک رہا تھا چاند کی دھیمی دھیمی زو میں سانولا مکھڑا لو دیتا تھا میرے ہاتھ بھی سلگ رہے تھے میرا ماتھا بھی جلتا تھا تنہائی کا دکھ گہرا تھا میں دریا دریا روتا تھا تنہائی میں راب عبادت تنہائی ممبر کر دیا تھا وہ جنت میرے دل میں چھپی تھی میں جسے باہر ڈونڈ رہا تھا تنہائی میرے دل کی جنت میں تنہا ہوں میں تنہا تھا تیرے جان کی کشتی لے کر میں نے دریا پار کیا تھا چھوٹی رات سفر لمبا تھا میں ایک بستی میں اترا تھا بارہ سکھیوں کا جھرمٹ پہ چکر کاٹ رہا تھا بالی رادا بالا موہن ایسا ناچ کہاں دیکھا تھا کچھ یادیں کچھ خوشبو لے کر میں اس بستی سے نکلا تھا میں تیرے شہر سے پھر گزرا تھا پچھلے سفر کا دھیان آیا تھا میری پیاسی تنہائی پر آنکھوں کا دریا ہنستا تھا کیسے کہوں سفر کی آگے موڑ جدائی کا تھا کچھ دن گھر کتنا سونا تھا دیواروں سے ڈر لگتا تھا تجھ کو جانے کی جلدی تھی اور میں تجھ کو روک رہا گلیاں شام سے بجھی بجھی چاند بھی جلدی ڈوب گیا تھا مرجھائے پھولوں کا گجرا خالی کھوٹی پر لٹکا تھا پچھلے رات کی تیز ہوا میں کورا کاغذ بول رہا تھا جب تک تجھ کو نیند نہ آتی میں تیرے پاس کھڑا رہتا تھا نئی انوکھی بات سنا کر میں تیرا جی بہلاتا تھا یوں گزرا وہ ایک مہینہ جیسے ایک ہی پل گزرا تھا ایک وہ دن جب بیٹھے بیٹھے تجھ کو وہم نے گھیر لیا تھا صبح کی چائے سے پہلے اس دن تو نے سفر باندھا تھا آنکھ کھلی تو تجھ کو نہ پا کر میں کتنا بے چین ہوا تھا اب نہ وہ گھر نہ وہ شام کا تارا اب نو رات نہ وہ سپنا تھا تیرا قصور نہیں میرا تھا میں تجھ کو اپنا سمجھا تھا. کی ل رات جو دل دلے آ جائے جیسے ایرانے میں چھپکے سے باہر آ جائے جیسے چہرا میں ہولے سے چڑھے بادے جیسے بیمار کو بے بجے برار آ جائے جس طرح الفاظ کا چناؤ اور دہجے کی نرمگی ایک طرح ایسا آپ کی شاعری کی پہچان ہے اسی طرح ایک متوازن اور ہموار سطح کسی حد تک ان کی نثر کی پہچان ہے فیض صاحب انگریزی میں اردو سے بہت بہتر نثر لکھتے تھے اور ان کی بہترین نسل کے تو وہ ٹکڑے ہیں جو سلیبیں میرے دریچے میں تک چکے ہیں وہ خطوط ہیں جو اسیری کے زمانے میں انہوں نے لکھے لیکن چونکہ ان خطوط خطوط کا ترجمہ خود صاحب نے کیا اس لیے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دراصل یہ خط میں نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا اور میرا دل بالکل مطمئن اور پرسکون ہے آج صبح ہمارے ساتھی اسی بات کی شکایت کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ کل رات نو بجے کے قریب جب وہ میرے یہاں سے اٹھ کر گئے تو بس دس منٹ کے اندر میں سو گیا اور کرراٹے لینے لگا جس سے ان کی نیند خراب ہوئی ضرور ایسا ہوا ہوگا اس لیے کہ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ آ چکی تھی اچانت میں نے سوچا کہ کل کیا ہوا تھا اور اس ساری خرافات پر ہنسی آنے لگی پھر ہم فلسفہ جھانٹنے لگے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایک آدمی جو زندہ اور صحت مند ہے کیسا ہی غمگین اور درد مند کیوں نہ ہو اس شخص سے بہتر صورت بہتر ہے جو زندہ ہے لیکن بیمار ہے اور وہ شخص جو زندہ اور بیمار ہے لیکن اسے صحت یاب ہونے کی امید ہے اس شخص سے بہتر ہے جو زندہ اور بیمار ہے لیکن شفا سے نا امید اور یہ آخری شخص اس شخص سے بہتر ہے جو کہ مر چکا ہو اور جو مر چکا ہے وہ تو کوئی شخص ہی نہیں اس لیے وہ نہ کسی سے بہتر ہے اور نہ بدتر اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص بھی زندہ ہے وہ کسی نہ کسی سے بہتر ہے اس لیے اسے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اس سے مجھے گرمانی کا وہ قصہ یاد آ گیا جس میں دو صورتیں ہیں کی تکرار ہے نواب مشتاق احمد خان گرمانی تقسیم سے پہلے برطانوی ہند میں افرادی طاقت کے محکمے کے ڈائریکٹر تھے دو صورتیں والا قصہ انہوں نے اس طرح سنایا تھا کہ پچھلی جنگ عظیم میں فوجی بھرتی کا کام ہو رہا تھا بھرتی کرنے والے افسر اور بھرتی کرنے والے ہونے والے امیدواروں میں سے ایک کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی افسر نے اس امیدوار سے کہا کہ اگر تم بھرتی کر لیے گئے تو دو صورتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ اپنے ہی وطن میں تمہیں رکھا جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں پردیش بھیجا جائے اپنے ملک میں رکھے گئے تو ٹھیک ہے فکر کی کوئی بات نہیں اور جو کسی اور ملک بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ ایسے ملک بھیجے جاؤ جہاں بالکل امن ہو دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں بھیجے جاؤ جہاں جنگ ہو رہی ہے اگر تم ایسے ملک بھیجے گئے جہاں امن و امان ہے تو ٹھیک ہے اور جو جنگ والے علاقے میں بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ تمہیں ہیڈکوارٹر ہی میں رکھا جائے گا دوسری صورت یہ کہ سے جنگ پر بھیجا جائے ہیڈکوارٹر میں رکھے گئے تو ٹھیک ہے اور جو محاذے جنگ پر بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک صورت یہ کہ دشمن سے مقابلہ ہی نہ ہو اور دوسری صورت یہ کہ مقابلہ ہو جائے مقابلہ نہ ہوا تو ٹھیک ہے اور جو مقابلہ ہو گیا تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک صورت یہ کہ تم دشمن کو مار ڈالو دوسری سورت یہ کہ دشمن تمہیں مار ڈالے اگر تم نے دشمن کو مار ڈالا تو ٹھیک ہے اور اگر دشمن نے تمہیں مار ڈالا تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک صورت یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ دوسری صورت یہ کہ جہنم واصل کر دیے جاؤ جنت بھیجے گئے تو ٹھیک ہے اور جو جہنم بھیجے گئے تو وہ جہنم کسی طرح فوجی بھرتی کے اس دفتر سے تو بری نہ ہوگی بچپن کا میں سوچتا ہوں تو یہ بات خاص طور سے یاد آتی ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین کا ایک ہجوم تھا ہم اکیلے ان خواتین کے ہاتھ آ گئے اس کا کچھ نقصان بھی ہوا کچھ فائدہ بھی فائدہ تو یہ ہوا کہ ان خواتین نے ہم کو انتہائی شریفانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جس کی وجہ سے کوئی غیر مہذب یا اجد قسم کی بات اس زمانے میں ہمارے منہ سے نہ نکلتی تھی اب بھی نہیں نکلتی نقصان یہ ہوا جس کا اکثر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بچپن میں کھلنڈرے پن یا ایک طرح کے لہو لاب کی زندگی گزارنے سے ہم محروم رہے